جس طرح میں جا رہا ہوں کل تمہیں بھی میرے پاس آنا ہے اور تمہیں بھی اپنے امال کا حساب دینا جس طرح کہ مجھے ابھی دینا اچھا دھنواد سے بہن نے یہ بات کی کہ رمضان کے آنے کی ہمیں بڑی خوشیاں مطلب ہم مناتے ہیں لیکن رمضان جب جاتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تو وہ دکھ اور تکلیف کی وجہ کیا جہاں پر خوشی اور غمی کا تعلق ہے تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا ہے مومن ہوتا ہے اسے رمضان کے آنے کی خوشی ہوتی ہے غم ہوتا ہے یہ مومن کی مومن کی نشانی ہے اور جہاں خوشی کا تعلق ہے کہ رمضان آتا ہے نیکیاں بڑھ جاتی ہیں جو ہے وہ رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں نیکیاں کثیر ہو جاتی ہیں جہاں پر چلا جاتا ہے تو یہ نیکیاں کم ہو جاتی ہیں ہونا یہ چاہیے کہ جانے کا ہم ضرور ہونا چاہیے لیکن اعمال کا ہم نہیں ہونا چاہیے اعمال جس طرح جو ہے ماہ رمضان میں کثیر تھے ماہ رمضان کے بعد ہمیں اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے کہ وہ احمد اسی طرح یہ بھی ایک سوال آپ کے پاس آیا لیکن اس سے پہلے ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جہاں رمضان کے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور جانے کا ایک بڑا غم ہوا کرتا ہے میں نے مفتی صاحب ایک بات یہ دیکھی کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو نہ آنے کی خوشی ہے نہ جانے کا غم ہے یعنی وہ بالکل ایک روٹین کا معاملہ ہے ان کے ساتھ کہ روٹین میں جیسے گیارہ مہینے آیا کرتے ہیں بارہواں مہینے میں ان کے لیے روٹین کا اچھا ہے کیسے بات کرتے ہیں السلام علیکم جی طاہر انکل السلام علیکم طاہر انکل مبارک ہو بیٹا کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں ہم ناز سے بات کر رہے ہیں اچھا کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ طاہر انکل کو رمضان المبارکی رمضان المبارک کی اچھا اور کیا مبارکباد دے رہے ہیں اور عمرے کی عمرے کی اچھا اور کس بات کی مبارکباد دے رہے ہیں آپ آپ آپ رہیں گے ناظرین ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر سے آپ کی کی کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر ہے خدمت ہے. دیکھیں جناب اب ہمارے ساتھ کون ہیں اور جاتے ہوئے رمضان کے حوالے سے کنات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی میں فوزیا بات کر رہی ہوں جنید بھائی آپ کو میرا بہت اچھا اور محترم کو, بہت اور کو بہت السلام بہن. سے بات کر رہی ہیں آ... हाँ जी अफर ऐसी बात कर रही हूँ तो हाँ जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने सतरा के बारे में कहा था कि اللہ تعالیٰ سب کی بخشیش کر دیتے ہیں لیکن چار لوگوں کی بخشیش نہیں کرتا جو لوگ ماں باپ کے ناکر مان ہوتے ہیں اور جو لوگ سلا رہنے بھی کرتے شرابی ہوتے ہیں اور دل میں بہت رکھتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ ہم اللہ سے رو رو کی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہر گناہ کا کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور میں بھی مطمئن ہوگی اس دن سے پہلے میں نے اللہ سے معافیاں مانگی ہیں سب کچھ معاف نہیں کروں فلاں بندے کو میں کبھی معاف نہیں کروں جس نے میرے ساتھ یہ کیا لیکن آپ کی باتیں سننے کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ میاں ہمارے اتنے معاف کر دیتا ہے جب ہم سے بات آتی ہے تو ہم کہتے معاف نہیں کریں گے تو یہ بات میرے دل کو اتنی چھئی کہ میں اتنی وہ سیڈ ہو گئی میں نے سوچا کہ جس نے میرے ساتھ کچھ کیا ہے کچھ برا کیا ہے میں نے اسے معاف کیا اچھا زندگی میں میں نے بہت مشیب و فراز دیکھے ہیں لوگوں نے بہت برا بھی کیا لیکن میں نے کہا کہ میں نے بس معاف کر دیا دوست کو اور اس میں اتنے رمضان آئے میری زندگی میں لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ مجھے محسوس ہوا کہ رمضان کیا ہے اور یہ سب کیوٹی کی مہربانی ہے اور میں اپنی کوشش کروں گی کہ آپ کیسی نا کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے آپ کا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا جب میں یہ سوچتی ہوں نا کہ میں کسی کو معاف نہیں کروں گی پھر میں یہ سوچوں گی کہ میرا رمضان قبول نہیں ہوا اگر میں یہ سوچوں گی ہاں میں نے معاف کر دی درگزر کر دیا تو سوچوں گی واللہ بہن مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے اتنی خوشی ہوئی ہے آپ کی اسکال سے کہ اوسلوں کی فضاؤں میں بیٹھ کے اگر آپ ستائیسویں کو جب میں وائنڈ اپ کر رہا تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جملے میں نے ادا کیے تھے کہ چار افراد کے بارے میں میں نے بتایا تھا اور آخری روایت بھی پیش کی تھی ولہ ٹی وی کے پلیٹ فارم کا مقصد اس کی جو مقصدیت ہے یا اس کا جو بیسکلی کال ہے یا جس گول کو مشیف کرنا چاہتے ہیں وہ یہی تو ہے کہ آپ کی ہماری ہم سب کی تربیت ہو اگر ستائیسویں شب کو اس ایوان سے اٹھنے والی ایک آواز آپ کے دل پر اثر کر گئی ہے اور آپ نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب آپ نے قطعۂ رحمی نہیں کرنی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرمدان ہم نے کم از کم یہ پا لیا آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا آپ صاحب رسول محبول صلی اللہ سن کچھ مشہور بس دود میں ہے سبل سے مدر بیدا Oh, no. habiba es mere sabhi جب رمضان آتا ہے ہم گسوخ کر رہے اور رمضان چلا جاتا ہے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا بہت سے لوگ ایسے جن کو اس بات کی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ کون سا دل ہے جس کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی دیکھیں وہ دل میں سمجھتا ہوں کہ مردہ دل ہے مردہ زمین ہے وہ انسان کی جس سے ماہ رمضان کو بالکل عام کنٹینیوٹی میں لیتا ہے اور میں یہ بھی ہے کوئی عبادت میں جو ہے وہ نہیں ہوتی اللہ سبار کا بطالہ کہ کوئی توجہ نہیں ہوتی وہ شخص بد نصیب ہے ایسا دل بد نصیب ہے اور ایسا زمین جو مردہ ہے مانے گی سلاخ و سلام کا فرمان موجود ہے کہ اگر تم سمجھتے کہ رمضان کیا مہینہ ہے تو تم یہ تمنا کرتے کہ پورا سال رمضان ہے بات جاری رکھیں گے ناظرین اور اس بریک کے بعد ایک داستان آپ کو سناؤں گا میں اور اس کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ گفتگو کریں گے آپ رہیں ہمارے ساتھ ہم رہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد اقبال حاضر نازی بات یہ ہے کہ جاتے ہوئے ان لمحات اور اب چند گھنٹوں کے جو معاملات ہمارے سامنے موجود ہیں رمضان سے جانے کا بے افسوس بھی ہے جذبات جو پکار پکار کے کہہ رہے ہیں لیکن اب جس داستان پر میں بات کرنے والا ہوں اس کو سن کے آپ کو بڑی حیران ہوگی لیکن اس سے قبل ایک اور کو شامل کریں گے السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ایک بات کر رہے ہوں اور آن سینڈی سے جی فرمائیے جنید بھائی کیسے آپ اللہ کا شکریہ آپ ٹھیک شکر. ہے اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب اور صاحب uh, بھائی کو بہت بہت السلام علیکم کیا کہنا چاہتی ہوں سب سے پہلے تو جنب بھی میں آپ لوگوں کا کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا مفتی کا نام کرنا تھا حضرات کا بے حد شکر گزار ہے ہم لوگ کہ آپ لوگوں نے پوری شہری اور افطار کتنی اچھی ٹرانسمیشن ہمارے لیے پیش کی اور ہمارے شہری افطار آپ لوگوں کے ساتھ ہی گزرے اور ہم بھی اب اس نعمت سے بھی محروم ہو جائیں گے ابھی کچھ ہرتے کے لیے اب اللہ آگے دیکھے اللہ ہمیں زندگی دے یا دے جن بھی بے حد سوس ہو رہا ہے کہ اللہ کا یہ بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے پاس ورڈ نہیں ہے کہ میں کس اس کو الوداع گھڑیاں ہمارے پاس رہ گئی ہیں پتہ نہیں ہمیں ابھی پل میں ہو نہ ہو بس یہ جو ہمیں نصیب ہوئی ہیں چند گھڑیاں لیکن ان میں ہم ان بارک ساتھوں میں جو ہمیں میسر آئی ہیں ہمیں اللہ کو مزید کیسے راضی کرنے میں کامیاب ہو سکے اور مختلف سوال ہے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے ہماری دعائیں ہماری عبادتیں ہماری جو مقصرت کی دعائیں یہ قبول ہوئی ہیں بالکل آپ کو بتاتے ہیں تو میم سے جیسے کہ درگزر کی چاہیے اور ان شاء گزری ہوئی اپنا زندگی کا ایک حصہ بنانے کی بات یہ بات بات ہے بات کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ہمارا کام یہی ہے یہ کہ سیوان کے ذریعے سے بس محبت محبت اور محبت کی بات کریں تاکہ پوری دنیا جو ہے وہ امن کا اور محبت کا گہوارہ بن جائے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہما ملک کی بات کا آغاز کرتے ہیں اس کے بعد کوئی کنٹینیوٹی میں سلسلہ رہے گا لیکن اس سے پہلے ایک داستان مکی تھا کل ایک کال دو دنوں کا سہارا میں آئی اس میں ایک بچی یہ جنی شراب پیتے ہیں بتکاری کرتے ہیں بے انتہا برے پیل کرتے ہیں ہمارے سامنے شراب پیتے ہیں اور جب ہم سے یہ کہتے ہیں اور تعبادہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ تم میرے بدل میں نماز پڑھ لو تم میرے بدلے میں توبہ کر لو اور جنید بھائی میرے چھوٹے بھائی نے میرے والد کو دیکھ دیکھ کے وہی کام شروع کر دیے اب جب ہم اس کو منع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ابا بھی تو کرتے ہیں ان کو پہلے منع کرو پھر میں رکوں گا ایسے لوگوں مات کو کہ جہاں رمضان میں آ کے اس طرح کی خوراکات مفتی صاحب کیا کہیں گے ان کو تو پتا نہیں چلا رمضان کا بات خانہ خاصتا کوئی شخص چھپ کر یہ حرکتیں کرتا ہے بہت برا ہے بالکل حرام ہے لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا وہ تو الگ اعلان کر رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے گھر والے دیکھ رہے ہیں اور جب وہ منع کر رہے ہیں تو ان سے کہتا ہے کہ سے توبہ کر لو یہ جھٹائی ہے اور اللہ تبار کا اس اس چیز کو بہت سخت ناپسند فرماتا ہے اور ایسے شخص کی بخشیش بہت مشکل ہو جاتی تا وہ توبہ نہ کر لے اور پھر اب دیکھیں کہ اس کے بچے نے بھی پینا شروع کر دی اور وہی شروع کر دی یہ برائی جو ہوتی ہیں یہ سیبل، کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں اور خون سے یہاں پہ منتقل ہوئی اب یہی بچہ آگے منتقل کرے گا بند ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کے اوپر کیوں اثر نہیں ہوا یہ رمضان کا اتنا بابرکت مہینہ ان پہ رحمتیں بھی نہیں ڈال سکا مقصد بھی ڈال سکا جن بھائی سرکار سیاتی جو ہے وہ بالکل بند ہے لیکن ان کے اثرات تو موجود ہے اب اس کی مثال آپ یو لے کہ سائیکل چلتی ہے پیڈل مانگ مارتے ہیں پھر ایک حد تک آپ چھوڑ دیتے ہیں لیکن سائیکل کچھ دور تک چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک مہینہ کا السلام علیکم السلام علیکم جی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جنید بھائی اور طاہر بھائی کو اور سہیل بھائی کو میرا بہت بہت سلام وعلیکم السلام بہت سے بات کر رہی ہوں جی میں شکر گاٹھ سے فائمہ بات کر رہی ہوں کیا کہنا چاہوں گی یہی بات کے رمضان مبارک نے ہمیں گناہوں کی دلدل سے نکال کر پرامن اور متر خزاں میں ڈال دیا ہے مشال مشال جس کا اثر اگر بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم اسی انداز سے رکھے اور اسی انداز سے ہمیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور درمیان پر خیرات آتے ہیں تو یہ ہی شیتانی وسط سے ہوتے ہیں نماز سے پہلے وسط سے نہیں رہیں گے اس کے بعد ناردا صحیح بہن نے یہ پوچھا کہ دل چاہتا ہے کہ رمضان پورا سال ہوتا جی جاننے جان کہ رمضان کیا کیجیے تو وہ چاہے کہ رمضان پورا پریشانی ہے خصوص سے رمضان میں عبادات کثیر ہوتی ہے اور بعض رمضان عبادات میں کمی ہو جاتی ہے یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ رمضان میں جو ہے وہ نمازوں میں پوری مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے اور رمضان کے بعد مسجدیں جو ہے وہ خالی ہو جاتی ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ رمضان میں جو تراوی کی اضافی عبادت ہوتی ہے اور ماہ رمضان کے بعد یہ رونقی کم ہو جاتی ہے لیکن ہمیں عبادات میں کمی نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد یہ پوچھا کہ نہ ہو تو پیدا کرے گا جب پیسہ نہیں ہے صاحب نصاب نہیں ہے تو سب کا نہیں ہے اس کے بعد انڈیا سے حیدرآباد سے یہ پوچھا بہن نے کہ آٹھ سال کا بچہ سے پورے رمضان کے روزے رکھے لیکن ایک نے بھول کر کھا پی لیا آٹھ سال کا بچہ مکلف نہیں ہوتا اگر وہ بالغ بھی ہے اور اس نے بھول کر کھا پی لیا تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی نانی بہت ضعیف سے مکمل نماز نہیں پڑھ پاتی بالکل پڑھنے کی طاقت نہیں تو کتنا پڑھے تو وہ صرف فرق پڑ لے اور واجبات پڑھ لیا کریں سنت اگر چھوڑ لے تو اور, اور اس میں بھی, بھی اگر ہمت نہیں تو ادا کرنے اور اس میں بھی ہمت نہیں ہے بیٹھ کر ادا کرنے اور فرمایا کہ وضو کھڑے ہو کر ہو سکتا ہے یا نہیں وضو کھڑے ہو کر بالکل ہو سکتا ہے لیکن اخلاق سے ادب ہے بیٹھ کر کیا اسلام آباد عرصے نے یہ پوچھا کہ اتنا پیارا مہینہ ہم سے جدا ہو رہا ہے آپ نے پوچھا کیا کھویا کیا پایا تو ہم نے یہ پایا کہ ماہر رمضان کو پا لیا اور یہ کھویا کہ یہ پیارا رمضان پایا بھی اور سے نے یہ پوچھا کہ بندے کو میں کبھی نہیں کروں گی یہ تھا میرے ٹی وی کے پروگرام دیکھ کر یہ دیکھ کر مجھے دن میں یہ شعور اجاگر ہوا کہ میں میرے جو بھی دشمن معاف کر دوں اور آج میں اپنے تمام دشمنوں کو معاف کرتی ہوں میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ماہ رمضان کا پانا یہی ہے ایک نیکی جس کی رہنائی آپ کو حاصل ہو جائے اس کے بعد ہوما ملک راول سے یہ پوچھا کہ شہری اور استعاری سے جو ہے وہ ہم محروم ہو چکے ہیں تو در حقیقت محروم نہیں ہوئے اگر شہری اور استعاری میں آپ نے در حقیقت برکتیں پانی ان شاء اللہ رب العالمین تمام برکتیں آپ کو اطاف فرمائے گا اس کے بعد یہ پوچھا کہ معلوم کی عبادات دعائیں کیسے مقبول ہوتی ہیں ماہ رمضان کے بعد جو دعائیں آپ نے کی اور جو عبادت آپ نے کی اگر آپ کا دل ان عبادات کی جانب اور رغبت اختیار کر رہا ہے آپ اور دعائیں کر رہے ہیں اور گناہوں سے نفرت سمجھ جائی کی اور دعائیں مقبول ہو چکی ہیں اس کے بعد شکر گھر سے یہ پوچھا کہ گناہوں سے ہم نکلے اور نیکیوں میں ہم جو ہے وہ مصروف ہو گئے معطر ہو گئے تو یقیناً یہ ایمان کی نشانی ہے کہ گناہوں سے اگر توبہ کر لی ہے ماہر رمضان میں نیکیاں اختیار کر لی ہیں لیکن یہ نیوٹی پورے سال مکمل ہونی چاہیے وقت ہم در حقیقت ایمان کی ہلاوت اور بالکل پا سکیں گے ناظرین بات یہی ہے کہ ان بس اب بچھڑتے بچھڑتے لمحات اور جاتے ہوئے جو لمحات ہیں یہ جو جاتی وشاعتیں ہیں رمضان کی یہ بہرحال پکار پکار کے کچھ ہم سے کہہ رہی ہیں کچھ ان کی آوازوں کو سن پا رہے ہیں اور کچھ ابھی تک مکمل طور پر بہرے ہیں اندھی ہیں اور گونگے ہیں دیکھیں ناظرین اب ہمارے ساتھ کون ہیں السلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی میں راول پنڈی سے ملیحا بات کر رہی ہوں جمید بھائی کیا حال ہے آپ کا اللہ کا بہت شکریہ ٹھیک ہے ہاں جی شکر اللہ کا جمید بھائی میں نے یہی بات کرنی تھی کہ انسان کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے جو چیز کھو جائے ہم نے رمضان خاص کھوایا ہے تو اس چیز کا بہت احساس ہوتا ہے انسان کیا احساس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہی ہیں جاتے ہوئے رمضان کے فیل ہو رہا ہے جس طرح ہماری چیز اندر سے ختم ہو رہی ہے ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتائیں گے آپ کی کال پہ تبصرہ بھی کریں گے ناظرین آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاق ٹرانسمیشن کے آخری آخری لمحات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جمید اربال حاضر خدمت ایک اناؤنسمنٹ ناظرین میں کرتا چلوں. بات یہ ہے کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن خوبی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے اگر کچھ ان کے لیے دعا کرنے والے رہ جائیں تو پھر یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کرتا ہے دبئی میں ہمارے نہایتی ہردل عزیز ساتھی جناب فیصل یعقوب صاحب کی والدہ کا انتقال آج ہو گیا ہے میں کے تمام مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ جب افطار جدس خان پہ بیٹھ کے آپ دعا کیجیے گا تو ہمارے ٹرانسمیشن انجینئر جناب فیصل یعقوب صاحب کی والدہ کی مقفرت کے لیے ان کی بخش کے لیے خصوصی دعا کیجیے گا کیونکہ جو پورا مہینہ آپ ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں اور جتنے بھی اسلامک پروگرام دیکھتے ہیں یہ بھی تمام لوگ ہیں ناظرین کہ جن کے بلبوتے پر ان پروگرامس کو ہم آپ کے سامنے پیش کیا کرتے ہیں میری صدا ہے دنیا کے تمام مسلمانوں سے کہ خصوصی طور پر فیصل یعقوب کی والدہ کی بخش کے لیے دعا فرمائیے گا مفتی صاحب بات یہ ہے کہ آخری کال آئی اس کو بات کر کے بات ختم کریں گے وہ یہ کہتی ہیں ایسا لگتا ہے جنیل بھائی جیسے ہم سے ہمارے جسم سے ہمارے وجود سے کوئی چیز جدا ہو رہی ہے رمضان اس طرح سے جدا ہو رہا ہے لیکن ظاہر ظاہری طور پر تو یہی ہے کھونا اور پانا کہ ماہ رمضان آیا ہم نے نیکیاں کی عبادت کی ماہر رمضان کو پا لیا ماہ رمضان چلا گیا تو ماہ رمضان کو ہم نے کھو دیا لیکن در حقیقت باطنی طور پر اس کے تقاضے اور ہیں پانا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے خوب عبادت کی خوب نیکیاں کی اب اسی تسلسل کو آپ نے اگلے ماہر رمضان تک جاری رکھا پوری زندگی جاری رکھا تو یہ در حقیقت باطنی طور پر پانا ہے اور باطنی طور پر کھونا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں نیکیا تو خوب ہے لیکن ماہ رمضان کے بعد پھر زندگی اسی نہ آ گئی جہاں ماہ رمضان سے پہلے تھی تو یہ در حقیقت کھونا ہے اچھا یہ جو باتمی طور پہ پانا ہوتا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ جب رمضان جا رہا ہے تو ایک تکلیف کا احساس ہوا یہی فوز و فلاح کی کنجی ہے کیا بات ہے مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف اللہ حافظ بھائی آپ کا بہت شکریہ آخر میں ان شاء اللہ الف سے نازی بات یہ ہے کہ آج آخری رات ہمارے پاس موجود ہے آج آخری ڈیٹ ہمارے پاس موجود ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ آخری ٹیک جو ہمیں ملا ہے ممکن ہے ناظرین کہ ہماری زندگی ہمارے ساتھ وفا نہ کرے یہ جو آخری چیک ہمیں ملا ہے ناظرین ممکن ہے یہ وہ چیک ہو کہ جس ٹیک کے بعد اب مزید کوئی چیک ہمیں نہ ملے کیونکہ ہوتا ہی ہے یہ نازرین جب ہم لائف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چیک نہیں ملتا ہم سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کیوں اور اس کے بعد ہمیں اپنی پرفارمنس دینی ہوتی ہے اب جو پرفارمنس اچھی دے کر چلا جاتا ہے اس کی ٹرانسمیشن بہت کامیاب ہو جاتی ہے اور جو پرفارمنس ذرا سی انیس کر کے چلا جاتا ہے ناظرین اس کی ٹرانسمیشن بڑی ہی ناکام ہو جاتی ہے بات یہ ناظرین جس طرح سے ہم یہاں پہ بیٹھ کے منچ پہ پرفارمنس دیا کرتے ہیں اور ہمیں جب کیوں کہا جاتا ہے تو ہم لائف پرفارمنس دیتے وقت اس بات کا خیال कोई ہیں کہ کوئی فمبل آ گیا کوئی ہیزیٹیشن ہو گئی کوئی جملہ اگر ہم نے غلط ادا کر دیا تو پوری دنیا میں ہمارا پرفارمنس دینی پڑتی ہے ہمیں زندگی میں ناظرین صرف ایک ٹیک ملتا ہے ایک ٹیک اور اس ایک ٹیک کے اندر ہمیں یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایک اچھے مسلمان ہیں ایک بہترین مسلمان ہیں ایک بہترین مومن ہیں ہمارے پاس ناظرین غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی کیونکہ زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایک ہی ٹیک عطا ہوتا ہے یہ جو سانسوں کی کوائڈ ہے یہ ایک مرتبہ ملتی ہے یہ جو دوڑتا ہوا خون ہے یہ ایک مرتبہ اتا ہوتا ہے بس ناظرین یقین یہ فہم کیا کہتی ہے اس ایک چیک میں ہمیں سمجھانا ہوتا ہے اگر اس ایک ٹیک میں ہم نے اپنے آپ کو نیکیوں کے راستے سے ہٹا کر گناہوں کی شار پر گامزن کر دیا تو ولہ نازی زندگی کی پوری کی پوری ٹرانسمیشن ناکام ہو جائے گی لیکن اگر اس ایک ٹیک میں ہم نے اپنے آپ کو برائی کے راستے سے ہٹا کر نیکی کے راستے پر گامزن کر دیا تو یہ ایک ٹیک نازیم بالکل کامیاب ہو جائے گی دیکھ رہے یہ نازی کہ آج ایک بار پھر ایک ٹیک ہمارے پاس موجود ہے اور وہ چیک شب کی صورت میں موجود ہے آپ تمام لوگ ناظرین اس وقت دنیا میں در ایک پرفارمنس دے رہے ہیں جو بہترین پرفارمنس دے گا وہ اللہ کے نزدیک صرف ہو جائے گا قبرہ امتحان میں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے سوالات کا پرچہ پڑا ہے اب دیکھنا یہ ناظرین کے ایک چیک میں کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون اللہ کو ناراض کر دیتا ہے جبراہیم علی ناظرین سزر المتہا کے کرشنوں کی فوج کے ساتھ آج کی شب جسے ممکنہ شب قدر کہا جاتا ہے زمین پر اترتے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں چار جھنڈے ہوا کرتے ہیں ایک جھنڈا آپ حضور نور کی قبر منور پر نش کرتے ہیں دوسرا جھنڈا آپ نش کرتے ہیں بیت المقدس کی چھت پر تیسرا جھنڈا آپ نش کرتے ہیں کاوت الموزما پر اور چوتھا جھنڈا آپ نشٹ کرتے ہیں پورے سینا پر اور اس کے بعد جو فرشتے ہیں وہ مسلمانوں کے گھروں کی طرف سے تشریف لے جاتے ہیں اور تمام مرد اور عورت کو سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام تم پر سلامتی بھیجتا ہے لیکن ناظرین وہاں پر چار لوگوں سے کلام نہیں ہو رہا وہی بات وہی روایت ناظرین کہ وہ لوگ کون ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو مکمل طور پر شراب کا عادی ہے جو شراب سے چھٹکارا نہ پاتا ہو دوسرا وہ شخص ہے جو خنجیر کھانے والا ہو اور تیسرا وہ شخص ہے جو بلا وجہ شرعی اپنے رشتے داروں سے کاسنے والا ہو اور اپنے رشتے داروں سے مکمل طور پر توڑنے والا ہو رشتے ناظرین ان کے گھروں میں داخل تک نہیں ہوتے اب دیکھنا یہ ہے کہ آج ویسٹرن ورلڈ میں یگسٹرن ولڈ میں اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے کوئی شخص اگر خنجیر کھاتا ہے اور کسی شخص نے اگر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھا ہے تو ون آج کی رات فرشتے اس حد تک دکھیں گے پوری زمین پہ کہ اس کا تصور آپ کو نہیں ہے لیکن آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوں گے آپ کے دروازوں کے اندر داخل نہیں ہوں گے اس لیے کہ آپ تو شراب پیتے ہیں آپ تو سنجیر کھاتے ہیں آپ تو رشتے داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں ایک روایت میں ناظرین آتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد اس حد تک ہوتی ہے کہ جتنی کنکریاں زمین پر ہیں اس سے زیادہ فرشتے زمین پر بکھر جایا کرتے ہیں لیکن ہائے افسوس وہ لوگ جو لوگوں کی باتوں کو نہیں سنا کرتے لوگوں سے کاٹ دیا کرتے ہیں وہ لوگ جو لوگوں سے قطع نہیں کیا کرتے ہیں ہر افسوس وہ لوگ جو شراب جیسی حرام شہر کو اپنے پیٹ میں اتارا کرتے ہیں اور ہر افسوس جو لوگ حرام اور حلال کی تمیز کیے بغیر اپنے پیٹ میں خنجیر کا گوشت اتارا کرتے ہیں ناظرین آج ان لوگوں کے پاس رشتے نہیں آئیں گے آج ان کے دروازوں میں رشتے داخل نہیں ہوں گے ایک باقی ہے اس ایک ٹیک میں صحیح پرفارمنس دے دیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ اللہ رمضان کو ہم پا بھی لیں گے رمضان کا ادا بھی کر دیں گے آپ رہیں گے ہمارے ساتھ ہم رہیں گے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوقفے کے بعد آخری لمحات کی سر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ناظرین ایک اناؤسمنٹ کرتا چلوں کہ آج رات انشاءاللہ شاء اللہ دس بجے جیون ٹوئنٹی سائز کراچی میں عظیم الشان محفل نعت کا انعقاد ہو رہا ہے جس میں ملک ممتاز انداز شناخان جناب اویس رضا قادری صاحب جناب حافظ طاہر قادری صاحب جناب عمران شیخ قادری صاحب اور دیگر شناخت شرکت کریں گے آپ کے لیے دعوت عام ہے ضرور تشریف لائیے گا آئیے جناب اب مل کر الوداع پڑھتے ہیں حافظ طاہر صاحب کے ساتھ آپ بھی پڑھیں ہم بھی پڑھتے ہیں اور سوچ کے ساتھ جذبات اور ایسا ساتھ کے ساتھ اس رمضان کو ودا کرتے ہیں یا کل بی ابے پارا پارا جائے بجا رمضان رک بے بلا ماہ vedan vada mahe بھی ہوتی ہو گیا کب کھمان سونا ہوا ہو گیا سب کھم سونا, سونا ہو گیا سب شما مار ر کچھ Al-Vada, Al-Vada,